فرقان الحمد اللہ رسول اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق دے کے بھیجا تاکہ اس دین کو تمام باطل ادیا پر غالب کر دیا جائے اگر جی یہ بات مشکوں کو گوارا نہیں ہے ان کو اچھی نہیں لگتی گزارش یہ ہے آج ہم اس جگہ پر جمع ہوئے عزمت اسلام کانفرنس کے لیے صحیح بات یہ ہے ہم نے اپنی زندگی کے اندر زیادہ تر وہ واقعات سنے یا آنکھوں سے دیکھے کبھی ہمیں خبر ملتی ہے تو کشمیریوں کے شہادتوں کی کبھی ہمیں پیغام ملتا ہے تو فلسطینیوں کے کٹنے کا کبھی ہمیں اطلاع آتی ہے تو افغانیوں پر امریکیوں کی بمباری کا کبھی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صومالیہ کے مسلمانوں کی کفیت اور حالت کیا ہے الجزیر کے مسلمان بیچارے کس طرح سے آج زندگی بسر کر رہے ہیں کسوبوں کے مسلمانوں پر کیا گزر چکی آج دنیا کے حالات کافروں کا آپس کے اندر کش جوڑ اور اتحاد دنیا کے مسلمان حکومتوں کا ان کافروں کے دباؤ کی وجہ سے ان بچاروں کی مجبوریوں کی بنیاد پر یا اسلام جو ان کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے یا پھر کوئی بھی باقی دیگر وجہ کو شامل کریں آج کس طرح سے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے, آئے, آئے, آئے, آئے ہر وہ خبر ہمارے کانوں کے اندر پہنچتی ہے جس کے سننے کے ساتھ مسلمانوں کے حوصلوں کو پس کیا جائے ہر وہ بات ہمارے کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہے جس کے اندر مسلمانوں کی مظلومیت ہوا کرتی ہے پھر کبھی ہم اس دور کو پڑھتے ہیں یہ سننے کے ساتھ پھر خیال آتا ہے کہ کاش کے وہ دور پلٹ کے آئے لیکن پھر اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دور پڑھنے اور پڑھانے کے حق تک تھا ہم بیان کے اندر یقیناً ان فتوحات کو بیان تو کرتے ہیں ہمارے سامنے کبھی وہ بدر کی فتح آتی ہے کبھی وہ مکہ کا فتح ہونا کبھی مسلمانوں کا اسی طرح سے آگے بڑھتے چلے جانا کیسروں کسرا کا ٹوٹ جانا پھر کبھی ہمیں اس بات کا خیال آتا ہے کافیہ کے میدان کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے کتنی فتح دی تھی پھر اس کے بعد کے دیکھتے ہیں پھر کبھی ہم صلاح الدین ایوبی کو کبھی تارک بن زیاد کو کبھی محمد بن قاسم کو کبھی محبود غزنوی کو کبھی دیگر ان لوگوں کو جنہوں نے آگے بڑھ کے, کافروں کی کے ساتھ ایک بجائی ان کی یادوں کو اپنے سامنے لا کے کبھی اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے اس میں شک کی بات نہیں کا ٹوٹنا یہ فقط ہمارے سننے کی حد تک ہے اس میں شک کی بات نہیں کہ فتح مکہ بدر کی فتح یہ ہمارے پڑھنے کی حد تک ہے لیکن اس میں شک کی بات نہیں یہ روس کا ٹکڑے ہونا یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہوا ہے اس میں شک کی بات نہیں کہ ولٹیج سینٹر کا گرنا یہ ہماری آنکھوں سے دیکھنے کی باتیں ہیں اس میں شک کی بات نہیں دنیا کے اندر آگ پھر سے جہاد کا شروع ہونا دنیا کے اندر پھر سے مسلمانوں کے اندر ایک فکر کا پیدا ہونا دنیا کے اندر پھر سے مسلمانوں کا کھڑے ہونا دنیا کے اندر پھر سے اسلام اور کفر کا کھل کے سامنے آنا پھر یہ جو آج آگا دو ابھی حالات سخت نظر آتے ہیں لیکن شاید کے سفر کی دوریاں تو ضرور ہوں لیکن یہ بات ناممکن نہیں ہے یہ سفر اسی طرح سے جاری رہا وہ کھڑی اور وقت ضرور آئے گا یہ کوئی میری بات نہیں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے دنیا کے اندر دین میں غالب آنا ہے قیامت سے پہلے یہ اللہ کا وعدہ یقینی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں وہ آپ کی خوشخبریاں وہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئی بات وہ زبان وہ دیکھے جیسے کبھی جھوٹ نہیں نکلا یقیناً وہ کھڑی اربکت آئے گا کہ دنیا سے ایک دفعہ یہ کفر میں مکنا ہے اللہ کے دین میں دنیا کے اندر غالب آنا ہے اور یقینی طور پر وہ کھڑی اربکت آئے گا قیامت سے پہلے ایک بار پھر سے خلافت کو قائم کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فرما کہ میرا زمانہ میرے بعد خلفا راسدین کا زمانہ فرمایا خلا تبدیل ہوتے چلے جائیں گے اسی طرح سے تبدیلیاں ہوں گی ایک گھڑی اربکت آئے گا جس وقت ستم کا دور ہوگا ظالم بادشاہ ہوں گے اور فرمایا اسی طرح سے پھر حراب تبدیل ہوں گے دنیا کے اندر پھر سے اللہ خلافت تو قیام کر دے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے ان بعدوں نے سچا ہونا ہے ایک بار پھر دنیا کے اندر اسلام غالم ہو جائے گا ذرا دیکھیے اس بات کو بہت سی وہ باتیں کل اور آج جو فقط پنڈے اور سننے کے حد تک تھی یقیناً آج پھر دیکھیے وہ دیکھنے کے ساتھ یا پھر جن کو دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن وہ حقائق پھر سے ہمارے سامنے آئے آپ حالات اگر سنگین ہیں تو کل بھی تو حالات سنگین ہوا کرتے تھے آج کل سنگینیوں کے اندر میں کھو گیا اس میں کون سی مایوسی کی بات تھی کون سے دل چھوڑنے والی بات تھی میں صرف اپنے کو سنبھالا دیتا میں اپنے سے اس بات کا سوال کر لیتا کہ دیکھیے ذرا کبھی وہ کھڑی اور وقت تھا جس وقت میں ایک اللہ کا بندہ وقت اللہ کی زمین پر تنہا تھا جس نے اللہ کے دور کا پرچار کیا تھا جس کی بات کو اپنے تھا لیکن اللہ کے دور پر ڈٹا ہوا تھا اللہ کے بادوں پر یقین تھا زیادہ سنگین ہے کبھی کھڑی اور وقت تو دیکھیے جس وقت وہ بچہ ابھی پیدا نہ ہوا تھا جس کے پیدا ہونے سے پہلے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گروہ میں اس وجہ سے کہ لوگوں کو قتل کروا رہا تھا کہ اس کو اس کو وقت کے جادوگروں نے یہ بات کہی تھی ایک بچہ پیدا ہوگا مساف کا نام ہوگا وہ دیکھے جس کے ہاتھ سے تو برباد ہوگا وہ ابھی پیدا نہ ہوا تھا کہ اس وقت حالات زیادہ سنگین تھے یہ آج حالات زیادہ سنگین ہے اس وقت حالات کیا تھے آپ کے حالات کا تقابل کر لیجئے جس وقت مسلمانوں کو چوک چور के जो کھڑا کر کے اس کے چہروں پر تماچے مارے جاتے تھے ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کے ان کو بازاروں کے, کے ساتھ को کرتی تھی اگر ٹھنڈا کرتی تھی تو بہار کی پگلنے والی چربی ٹھنڈا کرتی تھی करते ان کے उनके लिए سنگین تھے یا या میرے मेरे लिए سنگین ہے है तभी کھڑی खड़ी بتک دیکھیے جس وقت اللہ کے ربی रात گڑی کے اندر بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ نے بیت اللہ! تجھے چھوڑنے کے جی نہیں چاہتا مگر اللہ آپ, آپ دیکھے سفر پر نکل گئے آپ کا مکے سے چھوڑنا تھا اس کے باوجود آپ کی جان نہ چھوٹی تھی لوگوں نے آپ کے قتل کا اعلان کیا ابو جہر تہتا تھا جو جس وقت آپ جا رہے تھے شراقہ بن وہ آپ کے قریب آیا اس نے چاہا کہ میں نبی کو قتل کروں لیکن اس کی سواری کا گرنا پھر التجا کرنا اور پھر دیکھیں سواری کا اٹھنا لمبی بات ہے اپنے بار ہے اس کو سنا لیکن آخر بات کیا ہوئی کہ وہ پھر سے کوشش کرتا ہے باس نہیں آتا اللہ کے نبی نے اس کو کیا کہا سوراخ کا بن تجھے کیا ہو گیا آج تو میرے قتل کے لیے دوڑ رہا ہے وہ دھڑی اور وقت آئے گا جس وقت مدار ہوگا اور دیکھو وہ تیرے ہاتھ کے اندر ہو گئے وہ آگے سے کیا کہنے لگا جو میرے نبی کے قتل کے لیے دوڑ رہا تھا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں سے چھپ کے نکلنے والے میرا دل اس باپ کی شہادت دیتا ہے تو کبھی پلٹ کے آئے گا لیکن اس طرح سے یہ यह کیسے ہے میرے ساتھ मेरे کر لو یہ سب مکہ فتح ہو جائے گا آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا میرے خاندان تو کچھ نہیں کہنا میرے اہل خانہ تو کچھ نہیں کہنا پر میں اس کے ساتھ وعدہ کر لو لیکن ایک شرط رکھ لو کہ اگر کوئی خبر کرے گا کام کا ہے حالات کیسے تھے آپ نے بیت اللہ کو چھوڑا اپنے گھر کو چھوڑا اپنی برادری کو چھوڑا اپنی الاد کو, کو چھوڑا اپنی بیوی کو چھوڑا تو آپ کچھ چھوڑ کے جانے والے لیکن یقین یہی ہے کبھی وہ کھڑی اور और درست آئے گا جس وقت یہ مکہ فتح ہو جائے گا لیکن صرف باتوں کی حد تک رہی وہ کھڑی اور وقت وقت آیا جس اللہ نے پھر وہ مکہ بھی فتح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں جہاد کی تیاری کا آغاز ہوتا ہے جہاز کی رغبت کا ایران ہوتا ہے صحابہ کو آپ بلوا لیتے ہیں ان کے سامنے کتاب اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ان کو سنا دیا جاتا ہے صحابہ پہلے سے اس بات کے لیے تیار ہے اور مسلمان مدانوں کے اندر اترتے ہیں مارکوں کا آغاز ہو جاتا ہے آپس کے اندر مارکے شروع ہوئے یہاں سڑک کے دیکھیے اللہ نے اس اسلام کو یہ دنیا کے اندر غارب کرنا تھا دعوت کے کام کے ساتھ یہ کا کام بھی شروع ہو گیا وہ گھڑی اور وقت بھی آیا کہ جس وقت آپ مدینہ سے ادھر مدینہ کے اندر ہی تھے کہ ایک ایسا قبیلہ جس کے ساتھ, آپ نے وعدہ کیا تھا, ان کے ساتھ پناہ کی بات کی نے, نے, نے, نے پناہ دی تھی ان دو قبیلوں کا آپس کے اندر ٹکراؤ ہوا یہاں تلا کے وہ قبیلہ جس کی پناہ کا اعلان میرے نبی نے کیا تھا ان کا قتل عام ہوا اور ان لوگوں نے ان کو بیت اللہ کے اندر دھسیتا. لوگوں نے کہا کہ حرم پاس داری کرو ان کے بڑے نے کہا اور تم ہر براہ کرنے کے لیے تیار ہو آج تمہیں جلدی کے, کے ساتھ اپنی سواری کو جیسی کے ساتھ چلاتا ہوا وہ سفر کو طے کرتا ہوا سینکڑوں میل سفر کر کے وہ مکہ سے مدینہ پہنچ جاتا ہے اللہ کے رہتے میرے نبی نے اپنے رزو کو چھوڑا ابھی ایک اور ٹھیک ہے کے لیے بلایا ہے اللہ کے ان کی مدد کا اعلان کرتے ہیں ادھر مکہ والوں کے اس بات کی فکر پڑ گئی کہ ان کو اطلاع تو مل چکی ہے ان کو تغام تو پہنچ چکا ہے اب دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اللہ کے رسول سلم سب اس بات کی دعا کرتے ہیں اللہ یہ مکہ والوں نے اس دعا کو قبول فرما لیا تیار کیا کہ جلدی جا وہ مار کے, کے لیے آئیں گے نقصان زیادہ ہوگا آپ دیکھے پیغام کو لے جاؤ کوئی ایسا معاملہ طے کرو کسی طرح سے خلاف زیادہ تنگی نہ ہو جائے معاملہ زیادہ نہ بھڑکتے یہ پیغام لے کے وہاں سے ابو سفیا نکل یہ سفر کو طے کرتا ہوا یہ بھی مدینہ کے اندر پہنچا اس نے چاہا کیوں نہ ہو سب سے پہلے میں اللہ کے نبی کے گھر میں جاؤ اللہ کے نبی کے گھر میں نہیں در حقیقت وہ میری بیٹی کا گھر ہے کچھ نہ کچھ بات کا اندازہ ہو جائے گا ہر آپ کی سنگینیا کیسی ہے پھر باپ کو آگے چلانا ذرا آسان ہوگا یہ اس گھر کے اندر داخل ہوا بیٹی نے دیکھا کہ میرے ابا جی تشریف لے آئے میرے باپ کے قدم میرے گھر کے اندر پہنچ گئے اور بیٹی نے دیکھا باپ بڑے سفر سے آیا ہے باپ آگے بڑھا چار پائی پر بستر بچھا ہوا تھا باپ اس چار پائی پر بیٹھنا چاہتا ہے بیٹی ادھر کہیں کھڑی ہے اس نے کہا ابا جی ذرا رک جائیے باپ رک گیا بیٹی نے بستر کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا باپ اس کو دے کے دل میں خیال یہ بیٹی کتنی سمجھدار ہے جب باپ آیا کرتے ہیں تو بیٹی ان کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے کہ ان پرانے بستر کی جگہ پر وہ نئے بستر لا کے بچھا دیا کرتی ہے میری بیٹی نے بھی آج یہی کام کیا ہے یہ کتنی درا اور سمجھدار بیٹی ہے لیکن اس کے دل میں کچھ خیال اور تھا بیٹی کا کچھ خیال اور تھا وہ دونوں خیال تو آپس میں نہ ملتے تھے بیٹی نے پرانا کیا اپنے باپ کو بیٹھنے کا اشارہ دیا رہ سکا اس نے سوال کیا اس نے کہا میری بیٹی اما نے بیٹھنا کیا ہے میرے سوال کا جواب دے جب باپ اپنی بیٹیوں کے پاس آتے ہیں وہ تو ان کے لیے میں بستر بھی بچھا دیتی ہے وہ آنکھیں بچھانے والی بیٹیا نے میرے ساتھ کیا, کیا؟ تیرا سردار بہت دور کا سفر کر کے گھر کے اندر پہنچا ہے پرارا بھی اٹھا رکھ لیا. یہ سوال کرنے کی دیر ہے کے لائق نہیں, نہیں تھا دونوں میں ایک بات ضرور ہے بیٹی نے کوئی بھائی بات نہیں کی سچی بات یہی ہے میرا باپ اس بستر کے لائق نہیں تھا چونکہ باپ مشرق ہے یہ نبی کا پاٹ بستر ہے کر دیا. باپ بڑا حیران ہوا پہلا جھٹکا لگا کہ یہ لوگ اتنے بدل گئے اگر میری بیٹی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے باقی لوگوں کا میرے ساتھ رویہ کیا ہوگا وہ اسی طرح سے آگے بڑھا ابو بکر کے پاس آیا کہا ابو بکر دیکھیں جب مار کا مقابلہ ہوگا برادری تو ایک ہے آپس کے اندر رشتے دار کٹیں گے کچھ بیٹھ کے بات طے کر لو یہ لڑنے کی نوبت نہ آئے لیکن ابو بکر نے جواب میں کیا کہا کہا ابو سفیا سچی بات یہی ہے جو اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے ہم وہ کام کر گزریں گے ہم اس کے اندر کمی نہیں کریں گے اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ ابھی کوئی ایسی بات نہیں کی لیکن جو ہوگا جو حکم ہوگا اسے پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہوگا یہ بات سننے کے ساتھ وہ نا وہیٹ کے کھڑا ہوا وہ عمر کے پاس چلا گیا کہا عمر بات سننے. یہ دیکھ مجھے خلاص سخت نظر آتے ہیں چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں ذرا آپس میں بیٹھ کے کوئی بات طے کر لیتے ہیں اب دیکھیں ٹھیک ہے کچھ غلطی لوگوں سے ہوئی ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے عمر نے کہا اللہ کے نبی کا فیصلہ کیا ہے عمر کو اس بات کا علم نہیں لیکن عمر کا مشورہ کیا اللہ کے نبی نے گئی میں, میں, میں, میں, میں تب بھی تمہارے مقابلے میں مغان کے اندر اتروں گا تمہیں مدان گے طرح سے لوگوں پر ظلم اور ختم کیا جاتا ہے خطب کرتے رہو گے میرا تو مشورہ یہی ہوگا ابو سفیا اور وہ پریشان ہوا یہاں اپنے پھر علی کے گھر میں چلا گیا علی کے گھر میں پہنچا رضی اللہ تعالیٰ لہو خاتمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ گھر کے اندر تھی وہ کھیلتے ہوئے بچے کو حسن کو اٹھا لیا اپنی گود میں اٹھا کے کہنے لگا یہ دیکھو اس بچے کے واسطہ دیتے ہوئے ہم اس کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں کسی بات پر ٹھہر جاؤ بیٹی سمجھاؤ تم جا کے اپنے باپ کو اپنے ابا جی سے یہ بات کہو یہاں تلک نوبت نہ آئے یہ بات کے ساتھ فاطمہ نے بھی جواب یہی دیا کہ دیکھیے ابا جی کا جو فیصلہ ہوگا وہ صحابا بار نہ ہوگا علی بھی یہی بات کرتے ہیں ابو وہ اٹھ کے آئے اللہ کے سور صلی اللہ کے سامنے بات کی میرے نبی نے بات کے اندر جواب کوئی نہ دیا یہاں تلک تیاریاں شروع ہوئی رمضان کا مہینہ تھا اللہ کے, کے, کے, کے پڑاؤ ڈال دیا پڑاؤ ڈالنے کی دیر ہے ابو سفیان مکہ سے نکلتا ہے ایک پہاڑی پر کھڑا ہو کے دیکھتا کیا ہے اللہ کے ربی نے صحابہ سے کہا آپ سے کرو اپنے خیاموں پر دور دور لگاؤ اپنے خاموں کے قریب آگے لا دو تاکہ دیکھنے والے کو یہ لشکر بہت زیادہ نظر آئے ابو نے دیکھا اتنا زیادہ لشکر یہ کہاں سے لشکر ہوگا اس نے کہا رومیوں کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ رومی اسی طرح سے ہم پہ چڑھائی کر دے لیکن اس نے کہا شاید کہ پھر یہ محمد کا لشکر ہوگا صلی اللہ علیہ پھر اپنی بات کو ٹھکرا دیتا ہے اور ان کے آنے کی ہمیں خبر نہ ہوئی اتنی بڑی تیاری کے ساتھ اتنا بڑا لا لشکر لے کے آنے والے یہ کس انداز کے ساتھ یہاں پہنچ گئے یہ ادھر خانے کے قریب سے گزرتا ہے خانے کا پہرے دار آواز سے کہ پوچھتا ہے اس نے پوچھا کون اس نے آگے جواب دیا یہ ابو سفیا نہ بولا عباس نے کہا میں نبی کا چچا عباس ہوں کہا آگے نکل جائیے اگلے پہرے دار نے پھر آواز دی کہا کے کہ رکیے یہ دونوں رک جاتے ہیں اس نے پھر سوال کیا کون پھر جواب دیا ندی کا چچا عباس ہوں کہا چلے جائیے اگلے پہرے دار کے قریب وہ پہرے دار اس نے کہا کہ نبی کا چچا عباس ہوں لیکن وہ پہرے دار نے بات کو کافی نہ سمجھا اس نے کہا تو تو نبی کا چچا عباس ہے یہ تیرے ساتھ سراری پر کام بیٹھا ہوا ہے وہ عمر اللہ تعالیٰ آواز دی یہ اللہ کا دشمن ابو سفیا یہ ہمارے لشکر کے قریب سے گزر کے جا رہا ہے اب اس نے کہا جانا ہے عمر نے اپنی تلوار کو نکالا اور ابو سفیا نے کہا عباس سواری کو جلدی توڑا نبی کے خیمے کے قریب جا کے ٹھہرتے تلوار نہیں چھوڑے گی ذرا روکیے ہماری بات تو اللہ <سؤال> کے نبی کہتے ہیں یہ دونوں نبی کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے کاغاز کرتے ہیں ابو سفیان بھی بات کا آغاز کرتے ہیں کبھی اپنے رشتے داریوں کو شروع کیا. اپنے کی بات کی. اللہ کے نبی نے یاد ہے میں اپنی شہادیں ہمیں یاد ہے, ہے توہرے والے زخم ہم ان باتوں کو بھی بھولے نہیں ہے اور سینے کے اندر باتیں کراتے ہیں ان باتوں کو نہ چھوڑ کو دوبارہ پتا کر یہ ابو بیٹھا ہے یہ کلمہ پڑ چکا ہے اسلام کے اندر آ چکا ہے اللہ, رسول صلی اللہ کا چچا وہ مکہ فتح ہو جائے گا ابھی عملہ نہیں ہوا ابھی مارکا نہیں ہوا ابھی مقابلہ نہیں ہوا ابھی دیکھے صرف اس جگہ پر پہنچے ہیں یہ مکے کے سردار آ کے بیٹھے ہیں کہتے کل جب مکہ فتح ہو اس وقت ذرا کو تھوڑی سی عزت دے دینا یہ سردار آپ بھی ہے ابو سفیان اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کے لیے کوئی اعلان ضرور کر دوں گا لیکن چچا آپ بھی میری بات سنیے اور جب دیکھیں مسلمانوں کا لشکر میرے صحابہ کا لشکر یہ مدینے سے آنے والوں کا لشکر یہ اس وقت مچے کی گلیوں سے گزرے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا تو بھی ایک بات کی پاس تاریخ کرنا یہ ابو سفیان کو بلند جگہ پر کھڑا کرنا یہ اپنی آنکھوں سے ذرا اس لشکر سامنے اور جس وقت دس ہزار کا لشکر وہ گھوڑوں پر, پر سوار ہوا ہوگا ان کی کتاریں کتنی لمبی ہوگی وہ کتنا لمبا چوڑا لشکر ہوگا ہاں تلوار جن کے ہاتھ میں تیر اور نیزے تھے وہ دیکھے مکہ کی گلیاں کی جڑتی ان کو جانے دے دوسرے کبھی لے کے لوگ آئے اب اس کا یہ کون ہے اباس نے جواب دیا یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں کہا ان کو بھی جانے دیجیے اس نے میں دیکھا کہ ایک وہ اونٹ پہ سوار ہونے والا لوہے کی پہنے والا اپنے ہاتھ پہ تلوار پکڑنے والا وہ بہت بڑے ترال کے ساتھ اس جگہ سے گزر رہا ہے ابو صفیان کے حیران رہ گیا کہتا عباس یہ یہ کون لوگ ہے یہ درمیان کے اندر کون ہے اباس کہنے لگا یہ میرا بھتیجا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہے یہ چاروں طرف سے جنہوں نے آج تلواروں کا سایہ کیا ہوا ہے یہ آج اشار پڑھتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر اپنے جیرے اندرنے کی بیعت کی ہوئی تھی جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ موت کی بیت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ آ کے مکہ کے اندر یہ بات کہی تھی جس وقت ابھی نے پتراو کرتے تھے گھیرا کیا ہوا تھا اور جس وقت نبی آتی تھی یہ ان دنوں کی بات ہے نبی بیت میں جائیں اپنی پریشانی و سندے میں رکھے اور تم نوشرے اوڑ کی نمبر اور نبی کی کمر پہ لا کے رکھ دیا کرتے تھے یہ وہ لوگ جو مدینہ سے سفر کر کے آئے تھے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور ملاقات کی اجازت نبی سلامت کریں گے اللہ کے ربی اس جگہ پر پہنچے رات کا زیرا تھا اللہ کے ربی نے ان کے سامنے بات رکھی انہوں نے کہا اللہ کے ربی ہم تو آپ کے پاس پیغام لے کے آئے ہیں ہم تو آپ کو دعوت دینے آئے ہیں ہم تو اپنے ساتھ لینے کے لیے آئیے مکے کو اپنے کو کیوں اتنا تقریر کے اندر آپ نے ڈالا ہوا ہے ہمارے ساتھ چلو مدینہ کے اندر آؤ ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے یہ وفا قدم کرنے والے اس وقت آواز کھڑے ہوئے اور کہاں مسلمانوں اور کوئی جذباتی کر بیٹھنا چاہتے ہو کیا تم لوگ نہیں جانتے اگر تم محمد کے دشمن پیچھے ہٹ ہمیں داخلہ نہیں ہوا ہمیں کہنا چاہتا ہے اور ہمیں یہ بات ڈرانے والے یہ بات کی تھمکی دینے والے یہ دلوں میں خوف پیدا کرنے لیے ایسی باتیں ہمارے سامنے رکھنے والے کہ اگر تم اس کی بات مانو گے اور دنیا تمہاری دشمن ٹہر جائے گی آپ ہم تمہیں تم پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کبھی کھڑی اربکت آ گیا حالات ایسے ہوئے ہمیں سے پہلے خراب کی سگینیوں کو جانتے ہیں ہمیں بہت اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے جب ہم نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے جس وقت ہم بیٹھ کریں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور دنیا ہماری دشمن ٹھہر جائے گی اور دیکھیے ہمیں اپنے جوانوں کی اور قربانیت پڑے اپنے, اپنے ہم جذباتی طور پر خونے والے اللہ کی قسم ہم نے سوچ سمجھ کے, اس کے ہاتھ, پر ہاتھ رکھا ہم نے اس دین کو قبول کیا اگر خلاف تبدیل ہو گئے ایسا وقت آ گیا اگر کبھی مقابلہ بھی کرنا پڑا تو دیکھیے پھر خراب کی نہیں پھر دنیا کے ظلم کی نہیں پھر کافروں کی تحاد کی نہیں پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے اگر خلاف اس سے زیادہ تضیر ہوئے اپنے گھروں کی قربانیاں دینی پڑی ہم اپنے گھروں کو قربان کریں گے اگر بیٹوں کی قربانیاں دینی پڑی ہم اپنے بیٹوں کی قربانیاں دیں گے اگر ایسا وقت آ ہمیں اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑا اپنی جانوں کو تو قربان کریں گے لیکن اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے دیر کو کبھی قربان نہیں ہونے دیں گے آجا مسلمان کہلانے والے میں نے ہر لمحہ یہ کوشش کی کہ اسلام جاتا ہے تو چلا جائے لین میرے ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے کبھی مجھے اپنی جان کی فکر کبھی مجھے اپنے گھر کی فکر کبھی مجھے اپنی اولاد کی فکر کبھی مجھے اپنی سروس کی فکر کبھی مجھے اپنی دکان کی فکر کبھی میں کہتا ہوں کہ میں نے فلاں پالیسی کو تبدیل کیا تو ملک بچانے کے لیے یہ ملکوں کو بچانے والے کے سودا کرنے والے جو دیکھیے دین کا سادہ کر کے اپنی جانوں کو اپنے گھروں کو اپنے مال کو اپنی اولاد کو ان چیزوں کو بچانا چاہتے ہیں اللہ کی کسم نہ ان بچاروں کی دنیا بچا کرتی ہے نہ ان کے پاس دین ہی بچا کرتا ہے جو لوگ کلمہ پڑھنے والے اللہ کے نادوں پر یقین رکھنے والے دین کے لیے ہر چیز لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میرا مال جاتا ہے تو چلا جائے میری جوانی جاتی ہے تو چلی جائے میری جان جاتی ہے چلی جائے میری انا جاتی ہے تو چلی جائے جاتی ہے ذرا کر لو دین کو بچانے کی کوشش کی ہے اس کے مقابلے میں اپنی جان اور مال کی فکر کے اندر رہا ہوں دیکھ لو جس وقت میں چیز کو لٹانے کے لیے تیار ہوا اس وقت نتیجہ کیا تھا میں جس وقت دیر کو لوگ دی دیا اور جس وقت ہم نے ہر چیز کو بچایا لیکن بچانے کے ساتھ لیکن دیکھ لو سگا دلطوں کے ساتھ دو چار हुए आप سفیات آپ کو دیکھتے ہیں وہ ندی جو رات کے के میری تھا یہ دیکھیے چھپ کے گیا تھا پیچھے دوڑ رہتے آج گھیرا کیے ہوئے ابو سفیار پوچھتے ہیں یہ وہ ہیں نبی جانوں کو قربان کرنے والے ہر چیز کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرنے والے ابو سفیار میرے ساتھ بہت کٹنے کے کچھ نہیں ہونا تھا. اور اچھا کیا یہ تو بدلا اس کا مقابلہ تھا ان آت مکہ, مکہ کے اندر داخل ہوئے یہاں تلک کے مکہ میں داخل ہونے کے ساتھ میرے ندی نے اس کا اعلان کیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہ کہنا جو دیکھے آج بیت اللہ کے اندر چلا جائے اور اس کو کچھ نہ کہنا اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گئے ہاں کچھ لوگوں کے لیے کے کے چپے چیز آ جائے اور کی گردڑوں کو کاٹ دے رہا اگر اقرا ابو چہل کا بیٹا نظر آ جائے اگر مل جائے آپ ایک ایک دیتے چند لوگوں کا چند اشکا کا میرے نبی نے نام دلوایا آپ گشے کی دے بچہ وہ نبی کو تکلیف دینے والے آپ کی کمر پر ہدت پر, پر, پر ایک کھڑے ہے اللہ کے نبی نے لوگوں سے سوال کیا کہا لوگوں تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو میرے بارے میں تمہاری توقع کیا ہے انہوں نے جب آپ کے اندر کہا تو ایک نیب باپ کا ایک نیب بیٹا ہم اچھی تو رکھتے ہیں اللہ کے دیتے ہیں وہ بیس کی ہوا کرتی تھی جس کے سامنے بہا کے گئے تھے دروازہ کھل جاتا ہے اور نبی اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اللہ کے سامنے ہے اور دیکھیں جس وقت اللہ کے نبی کے سامنے برا کرتے ہیں لیکن قربانیوں کے بعد یہ دیکھیں اس کے ساتھ قربانیاں تو دیر شرط ہے آپ جس طرح سے کل کے مندر کو دیکھ لو کبھی ان چیزوں کو کبھی روک مارنے کے لیے تیار نہ تھے دنیا میں کون کہتا تھا کہ کبھی وہ کھڑی اور وقت بھی آئے گا یہ مکہ سے نکلنے والے یہ دیکھیے ابو جہل کا لاشہ طرف جائے گا اتبا اور شہبا مار کے کے اندر کر جائیں گے اور دنیا نے کہاں اس بات کو کبھی سوچا تھا اور کس کو اس بات کا خیال آیا تھا وہ کون سا دل جس کے اندر یہ بات اتری ہوگی لیکن دیکھ لو پھر اللہ نے یہ چیزیں دکھرا دی اور کبھی کسی نے یہ بات نہ سوچی تھی کہ دیکھے کبھی وہ کھڑی اور وقت بھی آئے گا کس طرح سے مکہ کی فتح ہو جائے گی لیکن یہ کل کی بات نہیں آج کے دور کے اندر اور جیسے تم لوگ دو چار ہو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے آج سے چند سال پہلے کی بات کرتا ہوں میں صدیوں پہلے کی بات نہیں کرتا اور دنیا میں کس نے یہ بات کہی تھی اور کس نے یہ سوچا تھا کس قدم نے یہ بات لکھی تھی اور کس زبان میں یہ کہا تھا کہ کبھی دنیا کے اندر روس بھی ٹکڑے ہو جائے گا لوگ تو کہا کرتے تھے اور جس جگہ پر روس قدم رکھتا ہے اس کے پھر قدم اٹھا نہیں کرتے لیکن اللہ کے وعدے بھی یقین بھی ہے اس کا بھی تو کوئی بننا تھا. پھر آخر وہ گھڑی اور وقت آیا اور جس وقت دنیا نے دیکھا کہ روز ٹکڑے آ کے میرے اسلے کو قریب لیجیے مجھے دو وقت کا کھانا دیجیے اس کو دو وقت کا کھانا بھی میسر آتا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ کی سے مرنا شروع ہوئے سینٹر بھی گرے گا لوگ تو سمجھتے تھے یہ فقط شیروں کی حد تک ہے یہ تو فکت ہے جہاز کے, کے شولہ سے امریکہ جن کا دیکھیں گے لیکن فکت شیروں تک رہی بات اشار تک رہی لیکن اللہ نے وہ چیز دکھائی لوگوں نے دن میں کوئی شک نہیں ہوتا یہ بہت جلد اللہ مسلمانوں کو دکھلا دے گا جس وقت دیکھ رہا یہ نظر آئیں گے کے کے کے کتنے سال ہو گئے اور جس وقت اینیا یہ دعویٰ کرتا تھا سال نہیں تو اگلے سال اگلے سال نہیں تو اگلے سال ہم یہاں سے مجھے کو نکال دیں گے وہ دس پندرہ سال سے لاکھوں فوائز کو نکالنے کے ساتھ دیکھنے والا جو بھی جہاں تو ختم ہو جائے گا لیکن آپ وہ کافر اور پھر سے اپری بات کا تبدیل کرتے ہیں وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے وہ اربوں خرچ کر کے یہ بات لوگوں کو منوانے کے لیے کہ لوگوں مان جا جہاز ختم ہو جائے گا لیکن چاند اپنی جانوں پر کے اللہ کے کے بات نہیں کہنا چاہتے ابھی نے اتنی بات والی ہے جہاز جاری ہے ان شاء اللہ تم سن لو گے تمہاری آنکھ کے ساتھ لوگ کا اگلا جملہ کیا ہوگا یہ جہاز جاری ہے اور یہ جہاد جاری رہے گا میرے بھائیو یہ کوئی میری اور آپ کی بات تو نہیں ہے یہ بات کس کا وعدہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عادل کا عمل کسی ظالم کا ضرور استحاد کو نہیں روک سکے گا میرے نبی کا وعدہ یقینی ہے میرے نبی کی بات سچی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہاد یہ کیا تک رہے گا ادھر کافلوں کی بات ہے کہتا جہاد ختم ہوگا میرا نبی کہتا ہے جہاد جاری رہے گا میں کلمہ پڑھنے والا میں پہلے اپنے سے سوال کروں اور میں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے میں نے کس کی بات پر یقین رکھنا ہے اور دنیا کی بات ایک طرف میرے نبی کی بات ایک طرح. میرے بات پر یقین ہے سچی بات ہے تو میرے نبی کی اگر زیادہ یقینی ہے اللہ کے وعدہ کا وعدہ کا وعدہ اپنے کو ذرا دیکھ لو اپنے گرے میں چھاٹ لو بھی کا اپنا بھی کچھ معاملہ ہوا کرتا ہے جب آدمی دین کی طرف راغب ہوتا ہے اس کو لگتا ہے لوگ دین کی طرف آ گئے جب دین سے دور ہوتا ہے اس کا پورا ستیہ ناش ہوتا ہے سمجھتا شاید ساری دنیا یہ دین سے دور ہو چکی ہے اسی طرح سے نمازی وہ لوگ نماز کی طرف یہی دیگر مداروں کے اندر ہے جو لوگ قربانیوں کے, کے لیے کھڑے ہیں ان کو باپ میں پریشانی نہیں نہ قربانیاں دینے والے اکتائے نہ مائیں اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے لیے تنگ آئی نہ باپ نے اپنے بیٹوں کو روکا اسی طرح سے آج پھر سے مار کے اسی طرح سے, سے نوجوانوں کا نکلنا یہ یقین ہے یہ دیکھئے چند دنوں کی بات ہے اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا آپ دیکھیے بات کے لیے لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ قربانیوں بارے ذہن ہیں جن کا جذبہ اسی طرح سے ہے چار سور کے قریب ہمارے بھائی سنا اللہ صاحب وہ خود بھی تربیت یافتہ اور خود اللہ کی راہ میں نکلنے والا بیٹا جوان ہوا اللہ کے دیر کے لیے اس کو وقت کر دیا بیٹا تربیت مکمل کرتا ہے وہ بازی کا رخ کرتا ہے ایک سال کے قریب وہ مطبوزہ بادی میں رہنے والا مار کے اور مقابلے کرنے والا وہ موت کے کھیل کھیلنے والا ان جگہوں پر گزرنے والا اپنے بال کو خط لکھتا ہے ایسا ابا جی غم نہ کرنا ابا جی فکر نہ کرنا آپ کو شاید یہ بات بھول گئی ہوگی جیسے میں گھر کے اندر پیدا ہوا تھا تو میری موت میرے ساتھ میں, کے کا میں لشکر کے اندر شامر کیا سوچا اور میری موت مجھ سے چھپ گئی وہ مجھے چھوڑ گئی. ایک سال کا ہو گیا میں اپنی موت کو تنا تلاش کرتا پھرتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں مل رہی یہ, وزان ہوں. یہ موت موت کی جگہ سے تلاش کرتا ہے راتوں کا سفر کیا نہ ملی میں بابیوں کا رخ کیا نہ ملی میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا نہ ملی میں نے مار کے میں سیکو نہ ملی میں جانے کب دوبارہ ملاقات ہوگی میں بیتاب اور بے قرار ہوں یہ موت موت یہ موت میرے رکاوٹ ہے یہ موت آئے گی تو اللہ کا دیدار ہوگا میں جنت اور فرد کے مہمان بن جاؤں گا اس وجہ سے بے تابی کے ساتھ میں قراری کے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہوں اپنے باپ کو مزید دکھتا ہے کہتا جی اتن کے اندر درخت لگاتے ہو اس کو بڑھانے کے لیے اور تم اس کو پانی ڈالتے ہو اور جیسے آپ کی نشم و نما کے لیے پانی اور خوراک کی ضرورت ہے اسلام بھی ایک پودے کا نام ہے اس کو بڑھانے کے لیے دیکھیے جوانوں کے گرم خور کی ضرورت ہوا کرتی ہے ہے. اس لیے میں تو آگے بڑھا ہوں اپنے باپ کے ساتھ, ساتھ. اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ الفاظ لکھتا ہے دو سال کے بعد کرنے کا کام کیا ہے کہتا پہلی بات یہ ہے دو سال کے بعد اگر میں زندہ ہوا تو تیاری کر کے ان پہاڑوں کے دامن میں آنا میں تجھے آگے سے آگے وصول کروں گا ہم دونوں بھائی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے دشمن کی صفوں کو چیتے نظر آئیں گے ان کے کیمپوں کے اندر داخل ہوں گے فضائی مشن کریں گے مار کو مقابلوں کری نکلیں گے اب ایک باپ کے دو بیٹے ایک جگہ پر ہوں گے ہاں اگر میری زندگی نے وفا نہ کی میں اللہ کی محبت میں آگے بڑھ گیا مجھے شہادت میں آن لیا میں جنت کا مہمان بن گیا تو پھر یہ کے گھر میں نہ بیٹھ جانا کہ دیکھیں میرا تو بھائی شہید ہو ہے اس بات کی خوش فہمی میں نہ رہ جانا ٹھیک ہے تو ایک شہید کا بھائی تو ہوگا لیکن یہ بات ذرا کبھی خیال کرنا یہ جس طرح سے ایک بھائی نماز پڑھے دوسرا کہے کہ میرا بھائی بڑا نمازی ہے ایک آدمی روزہ رکھے کا بھائی میرا بھائی روزہ رکھتا ہے نہیں یہ جہاز کے لیے بھی تب بھی دوسرے روزہ رکھنا پڑے گا اگر ایک بھائی ہج کرے اگر استطاط ہے اور دوسرے کو حج کرنا پڑے گا اور تو جہاز کو بھولنا جانا اور جس طرح ترین سترہ سال ہو جائے اور تو اس مدار کے اگر میں شہید ہو چکا میری کے اپنے کا, اپنے کا دشمن سے انتقام اور بدلہ لینا ہے یہ دیکھے شاید کہ میری نصیحت یہ نصیحت کتاب اللہ کا پڑھنا سیکھنا اس کے ترجمے کو پڑھنا حدیث کا پڑھنا سیکھ لینا اس پہ عمل کا سوچ لینا یہ دو سال کو یاد رکھنا یہ تحریر ذرا سنبھال کے رکھنا وہ بادی سے مدان سے وہ سال کے مدال سے اپنے بھائی کو پیغام بھیجتا ہے پندرہ سال کا نوجوان وہ ابھی جس پہ جوانی کے پرواہ تو نہیں چڑھا اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھتا ہے اس کو سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کا باپ کہہ کہنے لگا وہ مجھ سے اجازت لے کے اللہ کا دین پڑھنے کے لیے آگے بڑھا کتاب اللہ کو سیکھتا رہا قرآن اور حدیث کا پڑھنا وہ ایک دن گھر میں آیا جایا کرتا تھا لیکن جس وقت وہ گھر میں آیا اس کی عمر سترہ سال نہ ہوئی تھی وہ ستروے سال کے اندر وہ داخل ہوا میں نے کہا بیٹا میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ابا جی بات تو کسی اور جگہ پر طے ہو چکی ہے مجھ سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے آپ کے چکروں کے اندر پڑ گئے میں نے سوچا یہ شہید کا بھائی ہے شہید کے خاندان سے ہے اس لیے اس کے جذبات ہے آخر اس کو بھائی کا خون تو نہیں بھولا اس وجہ سے یہ ایسی بات کرتا ہے میں اپنی بات پر ڈٹا رہا اس نے بارہا انکار کیا لیکن میں بات تھا میرے سامنے وہ بات کے اندر ڈٹ نہ میں نے اس کی شادی کر دی شادی کو بھی پندرہواں دن تھا پندرہ دن وہ پندرہ میں نے کہا بیٹا مسجد کے اندر گئے. واپس آئے ہیں. یہ سلام سے آپ مجھے کچھ اور نظر آتا ہے مسکراتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ مارا وہ بھائی کا تحریر نامہ نکال کے میرے سامنے رکھا کہتا ابا جی خط چھوڑیے یہ تور پہلے بھی پڑا ہے صرف ڈیٹ پڑھ لو کہ آج ستارہ سال پورے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ڈیٹھ کیا اور تیری ماں شہید کی ماں ہے تیری دیر دادی شہید کی دادی ہے اور تیرا دادا شہید کا دادا ہے میں نے یہ ساری باتیں کی لیکن آخر میں بھی مسلمان تھا میرے دل کے اندر خیال آیا اور کل تو اپنے سے اپنے بیٹے کو بھیجنے والا کہیں آج روکنے والوں میرا لکھ دیا جائے یہ بات سوچ کے میں نے کہا بیٹا تجھے اختیار ہے جو تو فیصلہ کرے گا میں خوشی کے ساتھ قبول کر لوں گا میں تیرے جہاد کے اندر تیرے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں بنوں گا میرا وہ بیٹا جو شہید کا بھائی تھا اجے کی شادی کو پندرہ دن ہوئے تھے اور باپ کا اتنا پکا پختہ نکلا نہ ایک دن آگے کیا نہ ایک دن پیچھے کیا یہ دیکھیے تحریر نکلتا ہے وہ اللہ کی ماں میں نکل جاتا ہے مار کے مسالوں کے اندر شریک ہوتا ہے تقریبا چار لوں گا کیسی نہیں اپنے بیٹے کا پتا کرو اپنے دوسرے شہید بیٹے کا دراب پتا کرو میں نے غیرمجھے غیر کام نہیں میں نے کہا, کہا تج پہ کوئی وہی آئی میرا نام لے کے سامنے دو خوبصورت پودے ہیں ان پودوں کی طرف اشارہ بیٹی یہ خوبصورت پودے کس نے لگا دیے میں نے کہا جی میں نے لگائے ہیں پھر ایک اتنا بڑا کیوں ہے ایک ابھی اتنا چھوٹا کیوں ہے میں نے کہا اما جی ایک کو زیادہ ہو گیا بڑا نظر آتا ہے آگے یہ بات ماسٹر صاحب کہتے میں آباد نے فون کیا بھائی سمجھ گیا ان کے دل میں کوئی بات کھٹکتی ہے کہتا میں شام کو اطلاع دوں گا اس نے شام کو کہا بھائی اگر تو نہ ابھی فون کرتا میں نے تیرے گھر میں آج اطلاع کرنی تھی تقریباً تین چار دن ہو گئے آج چوتھا دن ہے تیرے بیٹے کی شہادت کو ہم نے گھر میں پیغام پھینکنا تھا وہ اس باپ کے پاس جب ہم گئے کہتا اللہ کی قسم دل کی بات کرتا ہوں دیکھیں انسان ہو اس میں شک کی بات نہیں ایک فیصد میرے دل میں یقیناً ان بیٹوں کی یاد بھی آتی ہے لیکن میری فیصد میرے دل کے اندر خوشی ہے میں کبھی اپنے کو دیکھتا ہوں پھر میں اپنے سے کرتا ہوں وہ باپ کہتا ہوں اتنے مقدر انصیم ہے کہ اللہ نے میں جانتا بات بات ہوں بیچاروں کو علم نہیں ہے جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے پھر ان کے اندازی بدل جاتے ہیں اور کل اور دیکھ لو جن کو یہ معاملہ سب آ گیا ان کے زندگی کے انداز کیا تھے اور میرے جب لوگوں کے لیے مسائل کے کے کے کے کتنے ہیں ان کے پاس اپرادھ کتنے ہیں ان کے پاس بادی قوت کتنی ہے ان, ان کے اس بات پر بھروسہ نہیں وہ اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کی مدد کو دیکھتے ہیں اپنی پر دیکھتے اللہ نے حکم لیا اس کی بچے کرتے ہیں تیاری کے ساتھ پھر آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں اور جب کام آگے بڑھنے کے لیے سوچ لے اور, پھر کافر اور ضروری نہیں وہ, اپنے وسائل کی وہ دیکھے سپر قوت کرتی ہے اور جس طرح سے فیرون اور موسیٰ کے کی اور لوگوں پر سرم کیا کرتا تھا آج امریکہ اپنا خوف جتلانے کے لیے آج اس ڈر سے دور نہیں ہے وہ مجھے جو آگے بڑھے جگہ پر نہیں روک سکی یہ اور کے قدموں کو نہیں روک سکا وہ چیز سے اپنے بڑوں کے سامنے ان کے بڑے دباؤ دیتے ہیں حکومتوں پر اور روک دو فدائیوں کے راستوں کو لگا دو تم بھی فوج دیتے ہیں اگر تمہاری لاکھوں کی فوج، قدموں کو نہیں روک سکی ہماریاں یہ یہ ضرور ہوں گی امتحان آئے گے لیکن اگر تم لوگ ڈٹ گئے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور جب بندے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے بابوں کو اللہ کے جیے ہوئے جب بندے پورے کر دیتے ہیں پھر اللہ کو پورا کر لیتا ہے اور دیکھیں پھر ان کی زندگیوں کے انداز کیا ہوتے ہیں کی جذبے اللہ کے ساتھ محبت اور منظر بھی سامنے آتا ہے اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر تھے اور باپ بیٹا نبی کے سامنے تھے اور وہ آگے بڑھنے کے لیے بےتاب تھے باپ نے کہا کہ میں نے جانا ہے بیٹے نے کہا میرے جانا ہے دونوں تقرار میں آگے بڑھے کہ اللہ, کے کے اللہ, کے کے اللہ کے نبی نے یہ بھی کوئی بات مشکل ہے اور جب آپس کے اندر ڈال لو اور جیسا کوڑا نکلائے وہ مدار کے اندر چلے جانا اور دوسرا اپنے گھر کے اندر ٹھہر جانا یہ بات سن کے وہ دونوں آگے بڑھے وہ سائٹ پر گئے باپ بیٹا شہادت کے لیے قربانی کے لیے اللہ کی رابطے کے لیے آپ کے, آن کے اندر اپنے بیٹے کے انتہا تو دیکھا کہا یا بریا میرا بیٹا دیکھ میں تیرا کتنا مشوق باپ ہوں اور کتنا پیارا بیٹا ہے اور میں نے تج پر کتنے احتارات کیے اور جو تور کیا میں نے کوشش پورا کیا آپ میں تجھے ایک بات کہنے لگا ہوں اور تورے میری بات کو نہیں ٹھکرانا بیٹے نے کہا با جی ٹھیک ہے آپ نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں آپ بہت اچھے بات ہے لیکن ذرا جلدی کرو جو باپ کہنا چاہتے ہو باپ نے کہا بیٹا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں پورا تیرا نکلایا میرے ہاتھ کے اندر بیٹھ جا میں آگے بڑھوں اور تو انتظار کر میں شہادت کے لیے جاؤں گا تو پھر آ جانا اس نے جواب کے اندر کیا کہا اس نے کہا یا یہ آبادی انگا اللہ کی قسم یہ جنت کا سادہ ہے جنت کا سادہ میں کیسے جنت سے پیچھے نہ جاؤں اور دنیا کا کوئی بھی کام مجھے کہ میں مارنے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر مجھے یہ بات کہے کہ میں جنت میں جانے پر سجھے دوں. یہ بات نہیں ہے چوکے وعدہ کیا تھا باپ نے تسلیف کیا بیٹا میدان کے اندر اترا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلاوت کلام حکیم جیت علماء کرام کی تقاریب نت جہادی ترانوں کے والیم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز الکار کیسٹ سیریز و کتب لائبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لاہور فون سات